نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط اليمين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امنت بالله صدق الله العظيم ببركه ان اللهم ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي و اله وصحبه وسلم وَلَا سَلَامًا عَلَيْكَ يَا يَا رسول اللہ و سلاد کے بعد معزز سامین کرام رفیقان ملت تمام تعریف اللہ ولا شریف کے لیے ہے معزز سامین کرام کل کے درس میں آپ رات میں ایک اہم موضوع ایمان ابین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک اجمالی خاکہ سماس رمایا اس کے بعد جنتی اور دو زخیوں کے درمیان جو مکالمہ ہوگا اور قرآن نے جو اس کی منظر کشی کی ہے اس کی بحث بھی حضرات نے اسماس رمائی اور اسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم اعلی نبی علام کے ایک خاص شرف کو اور ایک خاص مرتبے کو بیان فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ تو زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے میری نظروں کے سامنے جو آسمان ہے اس سے وہاں کئی اور آسمان ہے تیری اور مخلوقات ہے میں اس پر بھی ایمان لاتا ہوں یہ زمین ہے جو میری نظروں کے سامنے ہے اس زمین کے نیچے بھی کئی زمینیں ہیں تیری مخلوقات ہے میں اس پر بھی ایمان لاتا ہوں مولا اس بات پر مجھے حق پر یقین حاصل ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ دیکھوں اپنی آنکھوں سے کہ واقعی میں اوپر ہے کیا تاکہ اس حق القین کے ساتھ تو مجھے عین ال یقین کے مرتبے پر بھی خواہش کر دے میں اس کی تخلیق کے سبب کو جانوں میں آسمان سے وا جو تیرے دعوے ہیں میں اس پر ایمان لاتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں تاکہ حق الیقین کے ساتھ تعین الیقین کے دولت مجھے حاصل ہو جائے تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علا نبی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ تم کسی ایک مٹی کے ٹیلے یا کسی ایک چھوٹے سی چھوٹی سی چٹان پر کھڑے ہو جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اونچے سے پتھر پر کھڑے ہوئے پھر اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ابراہیم اب سر آسمان کے سرم اٹھاؤ رشاد باری تعالیٰ ہوتا وزال کنوری ابراہیم ملکوت سماوات ارتھ کہ ہم نے دکھایا ابراہیم کو زمین اور آسمان کے تمام ملکوات جو عجائبات تھے جو غیوبات تھے تمام حضرت ابراہیم کے سامنے نہا ہو گئے آیا ہو گئے روشن ہو گئے مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علاء نبی علیہ السلام نے اپنے چہرے اقدس کو آسمان کی طرف کیا تو اللہ نے آپ کی نظر مسارت میں وہ قوت عطا فرمائی کہ آپ کی نظر پہلے آسمان سے ہوتے ہوئے دوسرے آسمان سے ہوتے ہوئے چوتھے آسمان سے ہوتے ہوئے ساتویں آسمان سے ہوتے ہوئے جنت میں آپ نے اپنے مقام کو دیکھ لی اور پھر اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اب میرے پیارے خلیل زمین کی طرف دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب زمین کی طرف دیکھا تو آپ کی نظر پہلی زمین سے ہوتے ہوئے دوسری زمین سے ہوتے ہوئے تیسری زمین سے ہوتے ہوئے تا کا شراک اللہ رب العزت نے آپ کو دکھایا اور اللہ رب العزت نے آپ کو ایک کمال کا فرمایا اور اللہ فرماتا بکال کا نوری ہم نے دکھایا ابراہیم ملکوت سماوات ولاب ملکات ہمارے ہے سماوات ہمارے ہیں، ابراہیم ہمارا پیارا ہے ہم نے سارے پردے ہٹا دیے اس نے ہماری تمام کا نظارہ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ مقام ہے اور یہاں سے مقام نبوت اور انبیاء کے مقام کا پتہ چلتا ہے امام غزاری رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء کے اندر جو بے شمار علوم کے جامعیت کی کتاب ہے آپ نے امتی اور نبی کے درمیان بے شمار فرق بیان فرمائے ہیں جس میں سے یہ فرق بیان فرمایا یہ کہ ہوتے تو دونوں بشر ہیں لیکن دونوں کی بشریت میں کروڑوں ہا فصل ہوتا ہے عام کی بشریت کثافت والی ہوتی ہے انبیاء کی بشریت لطافت والی ہوتی ہے عام بشر کے پسینے سے بدبو آتی ہے انبیاء کے پسینوں سے خوشبو آیا کرتی ہے عام بشروں کا خزرا جو جسم سے نجاست خارج ہوتی ہے وہ ناپاک ہوتی ہے انبیاء کرام کے جسم سے جو فضلہ شریفہ خارج ہوتا ہے وہ امت کے لیے پاک ہوتا ہے فرمایا کہ اگر عام شخص سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ گویا کہ حدث کے مقام پر آ جاتا ہے لیکن جب اللہ کا نبی سوئے تو اس کا وضو نہیں چوٹتا بخاری شریف کے حدیث ہے سرکار السلام السلام عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جایا کرتے تھے آخری وقت میں رات کو اٹھتے فطر کی نماز پڑھتے اور ساتھ میں تجد ادا کیا کرتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام منی سرکار کی بارگاہ میں عرض دو ہوتی ہے کہتی ہے کہ حضور آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں اور آخری وقت میں اٹھ کر گویا کے بتر پڑھتے ہیں تو بتانا مقصد یہ تھا کہ حضور آپ اٹھ کیسے جاتے ہیں کبھی بندے کی آنکھ لگ جائے وہ فجر کے وقت اٹھے بتر چلی جائے تو سرکار علیہ السلام نے شاہ فرمایا جو بخاری شریف جدید ہے سرکار فرماتے ہیں اے عائشہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں ہمارا دل جاگتا ہے ہماری آنکھیں سوتی ہیں ہمارا دل جاگتا ہے اور اس حدیث مبارکہ کو لے کر حنفیوں کے تاجدار حنفیوں کے بہت بڑے سیرت نگار عالم دین علامہ علامہ شہاب الدینی رحمۃ اللہ, جی، اللہ, الدین جی، اللہ علیہ قاضی ریاض کی شفا کی شرح کرتے ہوئے نسیم الریاض کے اندر اشاع فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ حدیث پاک جو سرکار اشاع فرما رہے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل جاگتا ہے یہ آپ کے مقام میں نبوبت کی بری کچھ مہینوں کی بات ہے آٹھ دس مہینہ پہلے کی ہمارے علاقے کے قریب کے کچھ منکرین نور مصطفیٰ نے مجھے چھ سوالات لکھ کر بھیجے تھے وہ اگر آپ چاہیں تو میں ویب سائٹ پر بھی دیا تھا اور اس کو کمپیوٹر میں ہم نے محفوظ بھی کیا اس میں ہم سے کہا گیا کہ جناب ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ ایک حوالہ کسی عالم دین کا پیش کریں جس میں یہ کہا ہوا ہو کہ سرکار کا ظاہر بشر ہے باطن نور ہے میں نے کہا عالم کو ایک درف رکھی آپ کے دنگوری صاحب خود امداد السلو کے اندر لکھتے ہیں کہ قد جاکم من اللہ نور اللہ نے فرمایا لوگوں تمہارے پاس ایک نور اور ایک کتاب آئی گنگوئی صاحب امداد السلوک میں لکھتے ہیں اصل حوالے کے لیے آپ میری طرف رجوع کر سکتے ہیں کہتے ہیں کہ نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے سرکار نور ہے اور آپ کا سایہ نہیں تھا کیوں کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا تو میں نے کہا پہلے رہے آپ اپنے گھر کے اکابرین کو جھنجھوڑ کے وہ حوالہ آپ کے گھر نہیں مل جاتا لیکن چنی گھر میں ڈھونڈیے بازار تلاش کریں خیر پہ مسلمان لیکن یہ حوالہ دیتی ہے نسیم علیہ اسلام کے فضائل پر اگر آپ خلوص نیت کے ساتھ تحقیق کی نظر سے دعوت دیں گے تو انشاءاللہ پوری رات آپ کے ساتھ بیٹھ کر سرکار کے محمد اور فضائل انشاءاللہ یہ فقیر آپ کے سامنے قرآن حادیث کے ساتھ بیان کرے گا لیکن شرط یہ ہے کہ قبولیت ہو اور مقصد کیا ہو بات کا صرف کیا ہو کہ ہم دونوں مل کر سرکار کی عظمت کو ظاہر کریں سرکار کی عظمت کو ظاہر کریں تو علامہ حفاظ رحمت اللہ علیہ جو حنفیوں کے پیشوا ہے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس کی ذریعہ ہے کہ ظاہر انل... نور اس لیے آپ کا دل جاگتا رہتا ہے کیونکہ نور سوتا نہیں تو یہ حضرات فرماتے کہ بشریت ایک جیسی ہوتی ہے لیکن اس میں چل لحاظ سے فرق ہوتا پھر فرماتے کہ عام بشر وہ چیزیں نہیں دیکھ سکتا جو اللہ اپنے نبیوں کو دکھاتا مثلا شیطان مثلا مثلاً فرشتے زمین اور آسمان کی ماں بڑا چیزیں حدیث پاک میں آتا سرکار فرماتے شیطان آیا تھا لوگ کہتے نبی پاک کو اختیار نہیں میں نے کہا جو سب سے بڑا مکار ہے میرے آقا اس کو پکڑ سکتے ہیں اور کیا سرکار نام جس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا میرے اللہ نے تو میرے آقا کو یہ مکان فرمایا سرکار اصلاحات و سلام فرماتے میری مسجد میں شیطان آیا تھا میں نے چاہا کہ مسجد نبوی کے ستون سے باندھوں تاکہ اہل مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیلیں لیکن میں نے مناسب نہیں ہوتا. تو دیکھیے سرکار اسلات و سلام کے مطلقہ فرماتے <سلام> ہیں میں چاہتا کہ اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیتا اور غریب کے بچے اس کے ساتھ کھیلا کرتے تو یہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام اور یہ آپ کی قوت ہے کہ اللہ اکبر کبیلا شیطان کے متعلق قرآن کی آیت گزری کہ یہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے اللہ اکبر لیکن میں کہتا ہوں میرے مصطفیٰ ہمیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں شیطان بھی وہ نہیں دیکھ سکتا یہ میرے حبیب کی بسا کار اکبر کہ اس کے آگے پردے ڈر جاتے ہیں پردے ہٹتے اس کے آگے سے کہ جو نبی یہ کی محبت مستحرک ہوتا ہے اور پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور میرے حبیب کی اجارت کر لیتا ہے یہ کوئی زبانی فلسفہ یہ عقیدت کے پہلو اور پیرائے میں نہیں بیان کر رہا بلکہ اللہ آلو سی رحمت اللہ نے بائیس کے اندر لکھتے کہ بے شمار ایسے بزردان دین گزرے ہیں کہ جو پلک جھپکنے میں مصطفیٰ کو دیکھا کرتے علامہ سید محمود عاروسی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے بزرگ ان کے پاس ان کا ایک مرید حاضر ہوا وہ بزرگ کسی سے مسافہ نہیں کرتے تھے کہا حضور آپ مجھ سے مسافہ کریں تو بزرگ نے فرمایا کیوں کروں کہا حضور اس لیے کہ آپ نے بڑے بڑے بزرگوں سے مسافہ کیا ہے میں آپ سے مسافہ کر لوں تو یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے تابری ایک تابعی جو حضرت انس بن مالک کے پاس جاتے تو حضرت حضرت انس کا ہاتھ پکڑتے اور بوسا لیتے تو حضرت سے پوچھا کیوں اس لیے کہ آپ نے یہ ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا <سلام> یہ ہاتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا میں بطور تبر گویا کے بوتا دے رہا ہوں تو حضرات نبی نری صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مراتب اور آپ کی شرافت آپ کے اخراجات آپ کی قدر و منزلت کا عالم یہ کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھ تم نے کس طرح کہہ دیا کہ میں نے کسی کے ہاتھ میں دیا ہے اللہ رانی فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کعبہ کی قسم یہ ہاتھ مستفا کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں گیا ہی نہیں ہے فرماتے ہیں خدا کی قسم میں آگ بن کر کے کھولوں پیارے حبیب نبی کی زارت نہ کروں تو اپنے آپ کو مسلمان نہ اللہ ازبر انور شاہ کشمیری صاحب جو بن کے شیخ الحدیث رہے ہیں صدر مدرس رہے ہیں بخاری کی شرح لکھی ہے فیض الباری شرح بخاری اس میں لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اس شاخ کے پاس آتے ہیں اور اپنی حدیثیں پڑھاتے بھی ہیں انوشا کشمیری صاحب لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ امام شار علی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے سرکار کے پاس پوری بخاری شریف پڑھی ہے اور آپ اکیلے نہیں بلکہ آپ کے آٹھ ساتھی مزید تھے جس میں سے حنفی بزرگ بھی تھے ان آٹھ ساتھیوں نے مصطفیٰ علیہ السلاط السلام سے بخاری شریف پڑھی ہے تو دیکھیے بخاری شریف سرکار سے ڈیڑھ سو دو سو سال بعد لکھی گئی ہے اور امام شاہ رانی اللہ علیہ کئی سو سال بعد پیدا ہوئے ہیں شاہ کشمیری سامتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ انتقال کے بعد سرکار کی وفات کے بعد سرکار کو دیکھنا محال ہے میرے نزدیک وہ شخص جاہل ہے میں نے کہا واہ اپنے بزرگوں کا فوٹو آپ کر لیتے تو حادث نازر کے مسئلے پر گویا کہ اتنا سخت تنقید رہے سنت پر نہ ہوتی شاہ کہتے ہیں وہ شاہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی یہ کہے کہ ربی یہ پاک کو آپ کے مثال کے بعد دیکھنا ممکن نہیں میں اس کو جاہل سمجھتا ہوں اللہ عدم اس کے علاوہ بے شمار دلائل بویات کتاب اور قرآن حدیث کے میں موجود ہے مختصر یہ وقت فوقت میں السلام کے دراگار آپ کے سامنے بیان کرتا رہوں گا یہ چند فدائل اور یہ چند مراکز امام زدانی رحمۃ اللہ علیہ الحال کے اندر بشریت کے اندر اور نبی پاک سے بشریت کی لطافت کے بارے میں گویا فرمایا اور اس قرآن مجید فرقان حمید ظاہر ہوا کہ اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو ایسی چیزوں کا مشاہدہ کراتا ہے جو عام لوگ اس کے بارے میں سوچا کرتے ہیں اور یہ انبیاء غیب پر بھی مان لاتے ہیں اور ساتھ میں ان چیزوں کا مشاہدہ بھی کر لیتے ہیں یہاں پر علماء نے بڑی اچھی اچھی باتیں بھی لکھی ہے جس طرح کے بعد علما حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو جستجو کی تھی کہ مولا دکھا میرے آقا نے جسوجو نہیں کی تھی مسلح پر جنت پیش کر دی گئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کی تھی کہ مولا مجھے آسمان سے بڑا کنہیں دکھا میرے آقا نے جسجو نہیں کی تھی بلکہ اللہ نے خود بلا کر میرا پھرا ساری چیزوں کی شائع کرائی یہی فرمایا کہ وہ مقامی خلیل ہے یہ مقامی حبیب ہے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کی جسجو کرتا ہے اور یہ مقام حبیب ہے جس میں اللہ اپنے کا ایک بڑا اہم قاعدہ کلیا بیان کیا گیا ہے اس کو آپ میرا غور سے سمجھ لیجیے دیکھیے اللہ رب العزت نے آپ اگر اپنی نظریں اس وقت دنیا کے ہر طبقے پر دوڑائیں گوشے پر دوڑائیں سبزیاں ہو گئی پھل ہو گئے جانور ہو گئے انسان ہو گئے المختصر سارے مخلوقات پر دوڑائیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے اور شریعت کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے بعض چیزوں کو صاف الفاظ میں حلال کر دیا فکلو مما ثق رسم اللہ والے ہر وہ چیز کھاؤ جس پر تمہارے رب کا نام لے لیا جائے یہ قاعدہ کلیہ ہے ہر وہ چیز کھاؤ کون سی چیز جو حلال ہو حلال کیسے متعین ہوگا کہ حلال کیا ہے حلال ہونے کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کو بھی حرام ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو ٹھیک میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے سورہ انام میں دس جانوروں کا نام دنوایا تھا کہ جس کو اللہ نے پولیس نے حرام فرمایا تو بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ نے حرام کر دیا بعض چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جس کو اللہ نے واضح طور پر حلال کر دیا اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے حلال ہونے پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے کوئی آیت نہیں ہے کوئی حدیث نہیں ہے اور نہ ہی ان کے حرام ہونے پر کوئی آیت ہے اور نہ کوئی حدیث ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں جس کے حلال ہونے پر آیت ہو اس کو ہم مسئلہ حلال کہیں گے یہ تو آسان سی بات ہے اور جس کے حرام ہونے پر آیتیں ہو حدیثیں ہو اس کو حرام کہیں گے لیکن ایک چیز ایسی ہے میں کرسی پر بیٹھ کر تقریب کر رہا ہوں کوئی قرآن کی آیت ہے اس پر اس کے حلال ہونے پر کوئی قرآن کی آیت ہے بتائے کوئی حدیث ہے یہ دیکھیے رحل کے اوپر میں نے قرآن شریف رکھا ہے یہ نیچے ڈیکس ہے آپ بیٹھے ہوئے پکی مسجد ہے اس کے حلال ہونے پر کوئی قرآن کی آیتیں ہیں حرام ہونے پر کوئی قرآن کی آیتے ہیں نہیں ہے تو جناب حلال ہونے پر کوئی قرآن کی آیتیں نہیں ہے حرام ہونے پر بھی کوئی قرآن کی آیت نہیں پی یہ کیا ہے تو شریعت کے تمام اصول کا اصل مرجا تین چیزوں پر تقسیم کیا گیا ہے بعض چیزیں تو واضح طور پر حرام کہہ دی گئی بعض چیزیں واضح طور پر حرام کہہ دی گئی تیسری چیز جس پر شریعت حاماش ہو گئی کہ اسے حلال بھی نہیں کہا اسے حرام بھی نہیں کہا اس کو شریعت نے مباح کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مباح حلال وہ جس کو کرو رانگ ہو جس کو بچو مباح وہ کرو نہ کرو تمہاری مرضی مباح کرو نہ کرو تمہاری مرضی آپ کوئی مجھ سے کہے کرسی پہ بیٹھ کے آپ تقریب کر رہے ہیں اس پر قرآن کی کوئی ایسی آیت ہے تو میں ان سے یہی پوچھوں گا کہ اس کی ممانعت پر کون سی آیت ہے کیونکہ کسی چیز کے ثبوت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کی نفی نہ ہو کسی چیز کے وجود کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کی نفی نہ ہو اور منکل پر دلیل ہوتی ہے مس... مثال کے طور پر دیکھیے یہ میرے ہاتھ میں رومال ہے اس کا نیلا رنگ ہے ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا جناب یہ نیلا نہیں ہے تو یہ بھی نیلا ہے تو مجھے دلیل دینی کی ضرورت نہیں کہ نیلا ہے کیونکہ میں جانی بہ سبوت ہوں جانی میں سبوت جو عمل کر رہا ہے وہی اس کی دلیل ہے جو اس کی تربیت کرے نیلا نہیں ہے اب دلیل اس کے ذمہ ہے دلیل کس کے ذمہ ہے جو ممانیت کر رہا ہے تو دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے کہ جو مماعت کرے المختصر یہ دو قاعدہ آپ ذہن رکھ لیجیے کہ دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے کہ جو مماحت کرے ثبوت کے لیے ایک عملی کافی ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں شراب حلال تھی نہ پہلے مسئلے کو غور سے سنیے کہ انشاءاللہ کئی مسئلوں کا یہاں پر سب ہو جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس تقریر بہت تفریح ہو جائے تو کئی انتشاری ذرائع کا ان شاء اللہ ہو سکتا ہے دیکھیے شراب پہلے حلال تھی سب پیتے تھے چند صحابہ کے علاوہ شریعت نے اس پر کوئی محاورہ نہیں کیا کوئی سختی نہیں کی کوئی پابندی نہیں کی کوئی گنا نہیں کہا اب وہ تھا کیا کہ اس کی ہلت پر بھی کوئی آیت نہیں تھی اس کی حرمت پر بھی کوئی آیت نہیں تھی بلکہ ایک عمل سابقہ امت کی طرف سے چلا رہا تھا وہ چلا گیا اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ شراب پینا حرام ہے تو لفظ حرام کے لیے کتی دلیل ہوتی ہے اور کتی دلیل اس کو کہتے ہیں کہ جو قرآن مجید کی واضح عبارت سے ضائع ہو اور پچھلے پاروں میں گزر چکا جس میں اللہ رب العزت نے شراب کو حرام کر دیا اب شراب حرام ہو گئی اب اگر کوئی یہ کہے کہ جناب بھنگ جائز ہے یا چرس جائز ہے یا ہیروئن جائز ہے اس سے پوچھا جائے گا کیوں جائز ہے تو وہ کہے گا اس لیے کہ جناب چرس کا نام لے کر قرآن نے ممالت نہیں کی بھنگ کا نام لے کر قرآن نے ممالک نہیں کی تو اس کی شراب کی طرف لوٹائی جائے گی اور اسے کہا جائے گا کہ تُو یہ سو کہ یہ شراب کو کیوں حرام کیا گیا تھا شراب کو اس لیے حرام کیا گیا کہ وہ عقل کو متغیر کر دیتی تھی مزاج کو تبدیل کر دیتی تھی اس میں شکر تھا تو شکر کی بنا پر جس طرح شراب حرام ہوئی ہے اسی طرح شکر نشا ایسا نشہ جو عقل کو متغیر کر دیتا ہے تو اس نشہ کے تحت یہ ساری چیزیں حرام ہو جائے گی لیکن دونوں کی حرمت میں فرق ہوگا شراب قرآن سے حرام ہے شراب پر قیاس کرنے سے حرام ہے تو اس کی حرمت زمین ہوگی اس کی حرمت کتی ہوگی شراب کا ممکن جو ہوگا شراب کو حلال جاننے والا جو ہوگا وہ کافر ہوگا بھنگ وغیرہ کو حلال جاننے والا کافر نہیں گمراہ ہوگا کیونکہ اس کی حرمت کے ذریعے آئی ہے تو مختصر یہ سمجھ لیجئے کہ شریعت کے احکام تین چیزوں پر ہے بعض چیزیں اللہ نے واضح طور پر حلال کر دی ہے بعض چیزوں کو اللہ نے واضح طور پر حرام کر دیا ہے اور بعض چیزیں ایسی ہیں جس پر شریعت خاموش ہو گئی تو وہ کیا ہے اس پر نبی مدیے بات چہری سنیے تری مدیش حدیث جس سے آپ کا ذہن بالکل واضح ہو جائے گا سکا فرماتی کتاب میرا آتا فرمات حلال وہی ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دیا و حرام و ماہر اللہ فی کتاب ہی اور حرام وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب نے حرام کر دیا اصول ہے دیکھیں کسی کی مولوی کے کہنے سے کوئی چیز حرام حلال نہیں ہوتی حرام کون کرتا ہے قرآن کی عائد آ رہی ہے میں اس کے گراؤنڈ بنا رہا ہوں اسی کو سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ جناب اس حدیث سے پاپ کو غور سنیے کہ حلال کرنے والا اللہ ہے اور حلال الما الحمد اللہ اسی حلال وہی ہے میرے آقا فرماتے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دیا اور حرام وہی ہے جس کو اللہ نے میری اپنی کتاب میں حرام کر دیا پھر میرے آگے آقا فرماتے ہیں کیونکہ شریعت اسلام پورے دور کو ہر شے کو محیط ہے تو کوئی چیز چھوٹ نہ جائے کہ جس کی حرمت پر کوئی آیت نہ ہو ہوت پر کوئی آیت نہ ہو تو میرے آقا کہتے ہیں حلال وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دیا حرام وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کر دیا لیکن میرے صحابہ سنو وہ مما سکت ہوں جس پر میری زبان رک جائے جس مسئلے پر میں خاموش ہو جاؤں جس مسئلے پر میری شریعت رک جائے پھر سوال مت کرنا کہ یہ کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا حلال کرے کیا حرام کرے لیکن تم چیزوں کے بارے میں سوال مت کیا کرو کہ حرام ہے کیا حرام؟ کیونکہ اگر تم سوال کرو گے کا جواب دیا جائے گا تو مشکلوں پڑ جاؤ گے اللہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا حلال کرنا چاہیے کیا حرام تو یاد رکھو حلال ہوئی جو اللہ نے حلال کیا حرام ہوئی جو اللہ نے حرام کیا وہ مندا سکاتان ہوں اور جس پر میری شریعت خاموش ہو جائے آسان ہوں وہ تمہارے لیے محاف ہے وہ تمہارے لیے محاف ہے تو یہاں سے دیکھیے قائدہ پتا چلا کہ جس مسئلے کی حرمت پر کوئی دلیل نہ ہو اس کا مباح ہونا تو مسلم ہے اس کا مباح ہونا مسلم ہے کوئی بولے جناب بریانی کیوں کھاتے ہو قورما کیوں کھاتے ہو اس کے حلال ہونے پر کوئی آیت ہے کوئی قرآن کی آیت ہے کہ جناب پیاس لگے تو پیپسی پی لیا کرو لگے تو پیری اور مشروبات پیڑ کرو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ پیارے یہ بتا پہلے کہ اس کی حرمت پر کوئی قرآن کی ہے اس کے حرام ہونے پر کوئی قرآن کی ہے تو جس مسئلے کی حرمت پر کوئی آیت نہ ہو نہ حدیث میں کوئی اشارہ ہو نہ قرآن میں کوئی ایسا اشارہ ہو کہ جس سے وہ مسئلہ حرام ہو رہا ہو اور جب کہیں سے اس مسئلے کے حرام ہونے کی دلیل نہ ملے تو اس کا حرام نہ ہی ہونا اس کے جائز ہونے کی دلیل ہوتی ہے ٹھیک ہے اب آئیے قرآن اس مسئلے کو یہ مسئلہ میں, میں, میں, میں, میں چاہوں کسی چیز کو حرام کروں تو طور پر عرض ہے کہ ایک آیت لے آئے ایک حدیث حرام ہے گنگوئی صاحب سے کسی نے پوچا, امام حسین کی سبیل کا پانی پینا بولے حرام آگے چل کر کسی نے پوچھا ہندو جو سود کے پیاؤ کا پانی پلاتا ہے وہ پانی پینا کیسا ہے اور دیوالی کی پوریا کھانا کیسا ہے بولے کہا واہ ہندو کی چکوریاں پوریاں لڈو حلوے سارے جائز ہو گئے امام حسین امام علی مقام کی عظمت کے لیے اس دن کو یاد کرنے کے لیے کہ ہمارا بچہ بھی کہے کہ میرا باپ یہ چار کر رہا ہے اسے پتا چلے کہ چودہ سو سال پہلے امت کے پانی کروا کا نوازہ, اپنی جان دے کر اسلام کی ابیاانی کر چکا ہے یہ عمل یہ ہے دسویں محرم کی یاد ہمارے آنے والی نشونما امت کی ہوتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ہمارے ایسے بہادر گزرے ہیں کہ جو چند تھے لاکھوں ان کے سامنے تھے لیکن حق کا ساتھ انہوں نے نہ چھوڑا شاہ استھ حسین بادشاہ است حسین دین دراز اص حسین سردات در دستید حق تو بنا الہ الا است حسین حسین تو المختصر یہ کہ حضرت امام عالی مقام کے شربت پینا بولے حرام ہے ہم نے تو کون سی قرآن کی آیت ہے تو ہم سے کہتا ہے کہ حلال ہونے پر کون سی آیت ہے ہم نے کہا آپ کو اس قرآن پر حرام ہونے کی آیت ہے بولے نہیں تو ہم نے کہا یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے یہی اس کے دائز ہونے کی دلیل ہے اور قرآن مجید فقار حمید کہتا ہے غور سے سنو کیسے دلال کے خطاب کیا جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ رب العزت لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے کہ میرے شرعی معاملات پر میری گویا کے رائے میں مداخلت مت کرو کل من حرم رما سین اللہ اللہ عباد ہی و ہی میری رشتی محبوب فرماؤ کون ہے جو میری پیدا کی بھی چیزوں کو حرام کر رہا ہے من ہرا زینت اللہ کون ہے جو میں نے زینت دنیا میں بنائی ہے ہے اس کو حرام کر رہا کون ہے. ہے جو میری پیدا کی حرام کر رہا ہے اور کون سی چیزیں اللہ عباد ہی وہ تقیبات میں رسک اور جو میں نے اپنے بندوں کے لیے رزق پیدا کیا ہے جس کی مدار ہے من ہر کون اس کو حرام کر رہا ہے تو درس عبرت لینا چاہیے ان حضرات کو کہ جو بلا سوچے سمجھے کہ جس مسئلے کی حرمت پر کوئی آیت نہ ہو اور اپنی عقل سے اپنے حسف سے اپنی جان سے اپنے بزرگوں کے اندھی تکلیف سے یہ کہہ دیتے ہیں جناب یہ حرام ہو گیا خدا کی قسم چودہ سو سال سے ریواج چلا رہا ہے میں مخالفین کی کتاب پڑھتے پڑھتے تقریباً آج مجھے 11 سال کرتا ہو گیا ہے میں نے اس مسئلے پر کوئی قرآن کی آیت نہیں دیکھی کہ تیجے کو حرام اللہ نے کیا ہو چالیسویں کو حرام کیا ہو بلکہ اللہ کو کہتا ہے یہ عمل تو میری بارگاہ میں اتنا پیارا ہے محبوب و ندینہ جا لنا ولیقواً سبقون ابیلی مار محبوب یہ تیرے امت کے لوگ کتنے اچھے ہیں جو پیدا ہوئے ہیں اپنے فوج شدہ بھائی کے بعد اور میری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ربنا نفر لنا ولیقوان سبکون ابیلی مار ناد بولا میرے اس بھائی کو بخش دے اے رب القدوس میرے اس بھائی کو بخش دے اے رب العزت میرے اس بھائی کو بخش دے جو میرے سے پہلے ایمان کے ساتھ رخصت ہو گیا ہے تو اللہ تو سواب کی فرما رہا ہے اللہ تو حلال نہیں کر سکتا یہاں سے پتا چلا اگر کوئی بہترین کار میں سفر کر رہا ہے یا بہترین لباس پہن رہا ہے بہترین کھانا کھا رہا ہے استری کے کپڑے پہن رہا ہے کوٹن کا سوٹ پہن رہا ہے بہترین عطر لگا رہا ہے بہترین چپل پہن رہا ہے بہترین کھانے کھا رہا ہے کسی مولوی کو حق حاصل نہیں کہ اس پر حرمت کا ستوا دے اس لیے کہ قرآن مجید فقار حمید کی فائد کے تحت تمام مفسرین خصوصاً علامہ خاضر نے کہا کہ جو شخص جائز طریقے سے جو جائز طریقہ میں, ہے اس میں اللہ کی نعمتوں کا جوہار کرے تو اللہ کہتا ہے اس کو حرام کرنا کسی کا کام نہیں کیونکہ یہ تو زینت ہے میں نے اپنے بندے کے لیے بنائی ہے یہ تو اچھی چیز ہے یہ تو مزین کرنے والی چیزیں اور میں نے اپنے بندے کے لیے بنائی ہے اور اللہ فرماتا اللہ کی اخرجالی عباد ہی تو یہ اور کون ہے جو میں نے اپنے بندوں کے لیے تو یہ بات اچھے پاک رسک بنائے ہیں اور وہ ان چیزوں کو آ کر حرام کرتا ہے اور اسی کے تحت صدر فرماتے ہیں تو جو لوگ توشائے میرا شریف بزرگوں کی فاتحا مجالس شہادت کی شرنی شبیر کے شربت کو ممرو کہتے ہیں وہ اس آیت کے خلاف کر کے گنا ہوتے ہیں اور اس کو ممرو کہنا اپنی رائے کو دین میں داخل کرنا ہے اور یہی بدھاطے بنانا ہے اللہ ایسی حرکت کہ اللہ کی شریعت میں ہم مداخلت کریں اللہ ہماری زبان کو سکوت عطا فرمائے جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک بات ایک مسئلہ یہاں پر اور بھی سنی گئی سرکار صلاح السلام نے رہی اپنے صحابہ کو بعض بڑے سخت انداز میں سمجھایا کہ جس مسئلے کو میں بیان نہ کروں اس کو پوچھا مت کرے دیکھو میں نہیں بیان کروں اس کی تفصیل کو مت پوچھو اس لیے کہ تم تفصیل کو پوچھتے رہو گے اور میں نے اگر تفصیل بتانا شروع کر دی تو پھر تم سے عمل ہوگا نہیں اور جب عمل ہوگا نہیں تو مشقت میں آ جاؤ گے تو لہذا میں بہتر سمجھتا ہوں میں جتنی بات کروں تو اس میں اپنی آسریف سمجھو آگے سے سوال مت کرو کہ کیا ہونا چاہیے اور وہی حدیث پر حدیث ہے سلکار و نے دیا قد اے اے تم پر حج کو فرض کر دیا ہے اے لوگو تم حج کرو. حج کرو. بس بول دیا لیکن کچھ لوگوں کی تشرفی نہیں ہوئی ایک آرابی کھڑا ہوا اور سرکار کی بارگاہ میں کہا اکل اللہ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے سرکار نے جو فرمائے لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے تو حج کرو تو شخص کی حضور اکل اللہ ہر سال فرض ہے مسلم شریف جدید فسا رسول اللہ سرکار خاموش ہوگا پھر وہ کھڑا ہوگا اکل اللہ یا رسول اللہ یا رسول ہر سال حج فرض ہے سرکار پھر خاموش ہوگی حضور ہر سال حج فرض ہے میرے آقا نے کیا جواب دیا سبحان اللہ قرآن کہتا میرا محبوب اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ جو میں وہی کرتا ہوں وہی وہ آ کے بیان فرماتا ہے سرکار اسلام سلا نے فرمایا تم مجھ سے جو یہ بار بار پوچھ رہے ہو کہ ہر سال فرض ہے ہر سال فرض ہے تو میرے پیارے غلام یاد رکھ لو نام لکھ ہاں تو فرد ہو جائے گا یہ زبان کس کی ہے یہ زبان کس کی ہے شان کس کی ہے وہ زبان جس کو کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت کے لاکھوں سلام سکا فرماتے لو کن کون اگر میں ہاتھ کہہ دوں تو ہر سال فرد ہو جائے گا پھر آگے سرکار آگے اپنی امتیوں کو سبق دے رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں کہ تم مجھ سے سوال کس بارے میں کیا کرو کس بارے میں نہیں تو آگے سرکار وہ سلا فرماتے ہیں تو نام لو اگر میں ہاں کہہ دوں تو تم پر واجب ہو جائے گا غلام تم اور پھر تم اس کو ادا کرنے کے طاقت بھی نہیں رکھو گے اگر میں ہاں کہہ دوں تو ضروری ماں پرت تم تو یاد رکھو جس چیز کو میں چھوڑ دوں اس کو تم بھی چھوڑ دیا کرو جس چیز کو میں بیان نہ کروں اس کے بیچ میں مت بولا کرو فائل منت من کا نقب کم بکفر سواد ہی وہ تم سے پہلے بھی بہت سی امتیں انبیاء سے بہت زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھی تو یاد رکھو جس چیز کا میں میں جو کہہ دوں اس کو سن لو آگے سے سوال مت کرو اب میرے آقا نے جو قاعدہ بیان فرمایا اس کو دل کے کانوں سے سنیے فائضہ امر تو کمبن میں جب تمہیں کسی چیز کا حکم دو تو فوج اس کو پورا کرو میں جس چیز کا تمہیں حکم دے دوں اسے فوراً پورا کر دو کم انشین فاد اور جس چیز سے میں منع کر دوں اسے چھوڑ دو اس حدیث کے نیچے محدثین نے لکھا یہاں پر بھی سرکار نے اشارہ دے دیا کہ جس چیز کا حکم دوں وہ حلال ہوگی تو اس کو کرو اور جس چیز سے منع کروں وہ حرام ہوگی اسے چھوڑ دو تو یہاں کیا مطلب کہ جس چیز کے بارے میں کچھ نہیں بولوں وہ تمہارے لیے تھی جائیں وہ تمہارے لیے ایسی جائز ہے اب میں کہتا ہوں جانوی شریف یہ اہل سنت کے اور معمولات جو اپنے بدردان دین کے ساتھ ایک وابستہ ہے یہ حلبے مانڈے کا کھیل نہیں اگر یہ ہوتا تو ہم کہتے جب تیجا ہو تو پہلے دیکھ مولانا کے گھر بھیجنا لیکن ایسا نہیں ہوتا کم سے کم کسی کے مسلط پر تنقید کرنے سے پہلے دیانت کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے شرافت کے دامن کو ایمانداری کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے ہمارا یہ درس ہوتا ہے کہ اور خود اور ماں کے بن کے عقیدہ اگر کھانا کھلا کر بھی شراک پہنچایا جائے پہشتی زیور مان لیے شیف علی تھانوی صاحب کی وہ شب برات کے متعلق دکھتے ہیں کہ شب برات کے اندر اگر کھانا کھلا کر یا کر کے مردے کو شراب پہنچایا جائے تو کھانا کھلانے سے بھی شباب پہنچتا ہے یاد ہم سے کہتے ہیں کھانا کھلانے سے کیسے شراب پہنچتا ہے ہم نے تو آپ سے مل مت لکھتے ہیں کہ کھانا کھلاؤ گے تب بھی شراب پہنچے گا ذرا اکثر سے سوچو کھانا نہیں پہنچتا بلکہ غریب میں پیٹ بھرے گا تو اس کے دل سے دعا نکلے گی وہ دعا پہنچتی ہے ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گٹائیں اسے منظور ہے بڑھانا تیرا تو آدھا جانو شریف اور دیگر معمولات کی حرمت پر کوئی ایک قرآن آیت یا ایک حدیث مبارکہ انشاءاللہ جب کوئی ہے نہیں ایک جائز عمل ایک نفل عمل جس کو مسلمان ضروری نہیں سمجھتا واجب نہیں سمجھتا فرض نہیں سمجھتا سنت نہیں سمجھتا بلکہ صرف مستحق اور ایک نفلی عبادت سمجھتا ہے فوکہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر عوام الناس نفل کی کثرت کرے اور دوسرے مسئلے کی طرف نہ جائے تو علماء کو چاہیے کہ ان کو نہ چھیڑے کہ وہ جاہر کم سے کم اللہ کو سدا کو کر رہا ہے وہ اللہ کو سجدہ کو کر رہا ہے کہیں تو اس پر تنقید اور گویا کے شریعت محمدی کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دے تو وہ کہیں مولانا کے پاس جاؤں گا بھی نہیں نماز پڑھوں گا بھی نہیں تو جو بندہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا تھا تو اللہ ایسی بھونڈی تبلیغ کے انداز سے ہمیں بچائے کہ جس سے ایک مسلمان کا دل متنفر ہو وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے نبی کی تعظیم کرنے سے اور اپنے بزرگوں کو یاد کرنے سے منحرف ہو جائے اس پر میں آخری ایک بات پیش کرتا ہوں ہارون رشید حضرت ابو یوسف کے دور میں جو حضرت ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں ان کے دور کے خلیفہ نے خواب دیکھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے معبروں کو بلایا کہ کر تعبیر کرو تعبیر کی گئی بادشاہ سلامت اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ زندہ رہیں گے آپ کے سارے گھر والے مر جائیں گے بادشاہ نے کہا پہلے آپ کیوں نہیں مرتے تھے میرے گھر والوں کو تو مار رہے ہو آپ کیوں نہیں جائے دنیا سے امام ابو یوسف کو بلایا ان کا تو کام کر دیا امام یوسف جب پہنچے کہا میں نے یہ خواب دیا تعبیر انہوں نے بھی تھی کہ آپ کے دانت گر رہے آپ کے و ویال آپ کے سامنے مر جائیں گے اور آپ زندہ رہو گے حضرت امام ابو یوسف کو جب بلایا گیا تو امام ابو یوسف تبلیغ کے انداز کو جانتے تھے کیونکہ وہ حاسد عالم نہیں تھے وہ امت کی بدائی چاہتے تھے وہ اپنے نفس اپنے عزت کو نہیں بلکہ امت کی رہنمائی کے لیے سرکار کے محبت کا پرچار کرنا چاہتے تھے بے کے کسی نیچے سے نفیس انداز کے اندر تبلیغ فرمائی کہتے ہیں بادشاہ نے کہا کہ حضور میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سارے باند ٹوٹ گئے آپ نے کہا بہت اچھا خواب ہے خواب یہ کہ تمہاری عمر تمہارے گھر والوں سے زیادہ ہوگی تمہاری عمر تمہارے گھر والوں سے زیادہ ہوگی بادشاہ سلامت نے کہا واہ جناب آپ کے انداز تبلیغ کو میں سلام کرتا ہوں غلام اللہ خان صاحب معذرت کے ساتھ انداز تبلیغ سے بات کرتا ہوں غلام اللہ خان صاحب کی جواہر قرآن کی کتاب ہے اپنی تقریروں میں کہتے ہیں گیارہویں کھانا سنجیر کے گوشت کھانے سے بھی بدتر ہے معذ اللہ یا پیشاب پینے سے بھی بدتر ہے کوئی ان سے پوچھے داڑھی آپ کی سفید ہو گئی کیا مسئلے کو تشریح کیا خوب مثال سے پیش پیشاب پینے سے بدتر تو, تو وہ سمجھتا ہوگا معذرت کے ساتھ جس نے پہلے پیشاب پیا ہو پھر امام حسین کا شرمت پیا ہو تو معذرت کے ساتھ تو اللہ رب الزت ایسے حضور انداز کہ جس کی تنقید سے کہیں بزرگان دین کے مقام کا کو گویا کہ پامال نہ ہو جائے کہ ان کی عزت اور عظمت پر ضربے نہ لگے اللہ رب العزت ایسی بھونڈی تعمیلات سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہماری زبان میں ایسی کھٹا کتا فرمائے کہ ہم دین متین کی کام کو بہترین اسلوب کے ساتھ بیان کر سکے اور انہیں انہیں مثالوں کے ساتھ بیان کرے جو ہمارے علمانے ہمارے فکارے جنہوں نے اسلام ہم سے اچھا سمجھا انہوں نے جو بیان کی ہے اس مثال کے ساتھ ہم دوسرے مسلمان بھائی کی رہنمائی کر سکے اور ہر مسئلے کو حرام حلال حرام حلال حرام حلال, حرام حلال کہنا جی یہودیوں کا اور کفار مشرقین کا بہت پرانا طریقہ تھا اس لیے یہ اتری تھی اللہ رب العزت ان یہودیوں کے اور گمراہ کفاروں اور منافقوں کے عمل سے ہمیں, ہمیں بچا اور جس چیز کو حلال نہیں کیا حرام نہیں کیا ہم غریبوں پر رحم کرتے ہوئے اپنے کرم سے جائز رکھا ان سے بھی ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما تیرے بزرگان دین کے ساتھ مولانے کریم ہماری سیرت وابستہ ہے ان کی یاد کو زندہ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما ان کے یوم منانے کی توفیق عطا فرما مولائے کریم ان کی یادیں ہمارے قلوبوں میں راشف فرما ان کی سیرت ان کے اطوار کو مولائے کریم ان کے اطوار پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ایمان پہ دے موت مدینے کی جلی میں دے مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے واخر دا وانا الحمد للہ عبد البین